آج ہم تیرویں پارے کے دوسرے نصف کی اور چودویں پارے کے تین روبوں کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ سوا ان شاء اللہ رکو نمبر تین میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوساف کا تذکرہ کرتے ہیں جو اقل مند ہیں اور آیات الہیہ میں تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں راہ حق کو حاصل کر کے اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں یعنی ارباب علم و دانش کے اوصاف کا ذکر فرمایا اللہ اب نے وہ صاف یہ ہے کہ وہ افائے اہد کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں اور وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتے سلا رحمی کرتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں خشیت الہی ہے صبر و استقامت کے اور صاف کے ساتھ متصف ہیں نماز بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر استقامت رکھتے ہیں چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیت بھی خرچ کرتے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اس کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں الاکل اقبار ایسے لوگوں کو اللہ تعالی آخرت میں بہترین گھر نصیب فرمائیں اللہ تعالی یہ سب اور صاف ہمارے اندر پیدا فرما دے جنات و آدمی نہا وہ جنتوں میں رہیں گے خود بھی رہیں گے و منصلحہ میں نابااہم باز واجہ وضریات فیملیوں کے ساتھ رہیں گے بابا اجداد آہل و عیال بیویاں شوہر بیٹے بیٹیاں اولادی وضریات ولملاء قطوید علیہم من منقل باپ ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس آئیں گے دروازوں سے داخل ہوتے سلام کہتے ہوں گے سلام علیکم بما سبر تم تمہارے صبر پر اللہ تم اچر ادا کر رہے اللہ کہتے ہیں فن اماقبار کتنا پیارا گھر ہے یہ جنت میں جو آہل ایمان کو ملے گا کتنا پیارا گھر ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے آپ کا گھر کہاں پر ہے جوہر آپ کا گھر جنت میں ہے جوہر جوہرٹون میں گھر نہیں ہے جنت میں گھر ہے انشاءاللہ وہ گھر کیا گھر ہے جہاں سے جنازہ اٹھے گا انسان کا کتنی دیر رہ لے گا اس گھر میں انسان دس سال پندرہ سال بیس سال بیس پچیس سال بعد جا کے انسان اپنا گھر بناتا ہے جی رہتا کتنی دیر ہے کتنے ایسے واقعات ہیں بیٹے کے لیے باپ نے باپ باپ باہر گیا ہوا تھا بیٹے کے لیے گھر بنایا جب آگے کے پروگرام میں شروعات کا ارادہ ہوا تو بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا میں نے دیکھے ایسے گھروں کو تالے لگے ہوئے کوئی ان میں رہنے کا تو وہ گھر گھر نہیں ہے جہاں ہمیشہ نہیں رہوں یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے فن معدار کتنا خوبصورت گھر ہے وہ اصل گھر جنت کا گھر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے دیں ولدین قزون عہد اللہ امپادی صاحطین ان لوگوں کے احوال کا ذکر کیا جو بے نصیب ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کے احتج کو توڑتے ہیں نقص احت کے مرتکب ہوتے ہیں قطر رحمی کرتے ہیں فساد فلعرض کرتے ہیں ایسے لوگ مستحق لعنت ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر ایسے لوگوں کو فراوانی کیوں ملتی ہے فرمایا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے یہ محض آزمائش ہے ان کے لیے دنیا میں ان کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں رکو نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے خل اللہ آیا تم ربی اے میرے محبوب آپ پر لوگ اعتراضات اور سوال کرتے ہیں آپ وہ موجزہ کیوں نہیں دکھاتے جو ہم کہتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے رب کو جو منظور ہو وہی معجزہ اللہ دکھاتے ہیں ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ یاد اللہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں الا بذکر اللہ بکر اللہ تتمین دنیا کی چیزوں سے دلوں کو اطمینان نہیں نصیب ہوتا اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور جو اللہ کی یاد کرنے والے اصحاب ایمان ہیں توبا لہو ان کے لیے خوشخبری ہے وہ حسن و معاب اور بہترین ٹھکانا ہے توبا کی ایک تفسیر کی گئی ہے جنت میں اتنا بڑا درخت ہے کہ سو سال بھی اگر کوئی تیز رفتار سواری پر اس کو طے کرنے لگے تو اس کی مسافت کو ختم نہیں کر سکتا اتنا عظیم اور بڑا طرح تو بالم اللہ اکبر پھر ان کے بعض دیگر مطالبوں کا ذکر کیا مشرقین مطالبہ کرتے تھے جی قرآن ایسا ہونا چاہیے کہ بس پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگ جائیں اب کتیہ بہل الارض زمین میں نہریں ابل پڑے اوکل میں بہل موتا مردے زندے ہو کر باتیں کرنے لگیں بل اللہ علّر جمیہ آپ فرما دیجئے یہ سب رب کے اختیارات ہیں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں یہ نشانات دکھاؤں اور جو نشانات رب نے دکھا دیے ہیں میرے ہاتھ وہ تمہارے ایمان لانے کے لیے کافی ہونے چاہیے اور اگر من چاہے مطالبے مانو گے ہو سکتا ہے مانگو گے ہو سکتا ہے ایمان نہ لانے پر تم پر فوراََ عذاب آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے رکو نمبر پانچ میں آپ پریشان نہ ہوں آپ سے قبل بھی امتوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا بلقدست و ذیبرسلم بن قبل کر اور یہی سلوک ہوتا رہا جو بھی دائیں حق آتے رہے لیکن انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے بس شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھا دیا ہے اور یہ اس کے اوپر جمے جنت جنت کے باخ و بہار متقی لوگوں کو نصیب ہونے والے ہیں اکو دائم جنت میں خزاں ہے ہی نہیں وہاں بہاری بہار ہے وزیل جنت کا سایہ بھی بہاری بہار والا ہے اور جنت کے سمرات اور کھانے کی چیزیں بھی بہار والی ہیں دل کا اقبال لذین تخو لوگوں کو اللہ تعالی اس بہترین انجام سے عاقبت سے نوازیں گے وَ لذینہ آتینہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں یا اس لیے کہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کے مبنی برحق مضامین کی تصدیق کرتا ہے تو پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ جب میچ کرتے ہیں مضامین ملتے جلتے ہیں یا فراخون وہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انکار کی روش اپناتے ہیں آپ ان لوگوں کی باتوں کی فکر اور پرواہ نہ کیجیے آپ رب کی عبادت اور تردید شر کی ذمہ داری اور من سب کو نبھاتے رہیے اور کہیے کہ میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں رکو نمبر چھے میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا وہ کہتے ہیں مال حاضر رسول یا اکلو طعام و یمشی الاسواق یہ کیسے رسول ہیں یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں یہ تو بزاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں انہوں نے شادیاں بھی کیونی ہیں ان کی اولاد بھی ہے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَب جتنے انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہے اللہ تعالی نے انہیں اولاد سے نوازا بعض مستثنا ہوں گے بعض کے استثناء کے ساتھ اور سب کی اولادیں بھی تھیں سب کی بیویاں بھی تھیں اور سب انسانی بشری تقاضوں کے مطابق اپنی ضروریات کی تکمیل بھی کرتے رہے کھاتے پیتے بھی رہے رسول اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں لے اللہ اللہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تو میں بھی تمہارے کہنے پر معجزات نہیں دکھا سکتا اگر اللہ کو منظور ہوا تو تمہارے من چاہے معجزات دکھا دے گا لوگ اعتراض کرتے کہ تم کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو آپ کہتے ہو کہ پہلے انبیاء اور ہمارا دین ایک ہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ احکام تو مختلف ہیں ان کے دین میں کچھ اور احکام تھے آپ کے دین میں کچھ اور احکام ہیں اللہ کہتے ہیں یم اللہ یشاسم تو ملکتا امبیا کے اصول دین ایک ہیں لیکن حالات اور وقت کے اعتبار سے فروئی احکام میں اللہ تعالیٰ تبدیلی فرماتے ہیں اور چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایسے احکام فرمائے عطا فرمائے جو اب ہمیشہ کے لیے آگے اللہ تعالیٰ اپنے نشانات میں سے چند نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں اولم یا رو السوامِ نطراف یہاں کیا انہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ روز روز اپنے پیغمبر اور ان کی جماعت کو غلبہ اور فتح عطا کر کے ان کے کنٹرول کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں اور عربوں اور قبائل عرب سرزمین عرب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبضہ اور کنٹرول عطا کر دیا ہے یہ بھی اللہ کی نشان صرف دس سال کے عرصے میں پورا عرب فتح ہو جاتا ہے اور تقریباً کوئی پینتیس چالیس سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے اور اس میں ہمارے لیے بھی حکمت و بصیرت ہے کہ اصحاب ایمان اگر اللہ کے حکموں کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نوازتے چلے جائیں گے وہاں بریک لگ جائے گی جہاں تم رک جاؤ گے وقت مکر الزین من قبل فلی اللہ مکر جمعہ اگر اصحب ایمان رب پر اعتماد اور توکل کے اسباب کو اختیار کریں اور ایمان پر پختگی اور احکام کی تعمیل و فرم برداری میں آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی ہر تجبیر کو ناکام فرما دیں سورہ ابراہیم اس صورت مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر پہ رائے میں ذکر فرمایا توحید رسالت آخرت اور اس کے آغاز میں فرمایا کتاب النزلہ علیہ کا الناس من سمن ظلمات نور یہ کتاب حق ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر آپ اللہ کے رستے کی جانب اور واضح منزل کی جانب انہیں گا مذہب فرما دیں اللہ رب العزت نے اپنے نز... کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت کے نشانات کو ذکر فرمایا قرآن کے متعلق ان کا یہ سوال تھا وہار صلی اللہ رسول قوم ہی کہتے آپ کے پاس آ کہ قرآن عربی زبان میں ہے یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو زیادہ معجزہ واضح ہوتا کہ آپ عربی ہیں اور قرآن کسی اور زبان میں آپ سنا رہے ہوتے کہ آپ نہیں بنا کے لے کے آئے یہ کہ تو کسی اور زبان کا ہے اللہ کہتے ہیں اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ کہتے ہیں یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ خود تو عربی ہیں اور قرآن عجمی ہے یہ کسی بات پر بھی نہیں ٹھہریں گے اور ہمارا ضابطہ یہ ہے وہ مار صلی اللہ رسول بلسانِ قوم ہم جب بھی کوئی رسول پیغمبر بھیجتے ہیں جس قوم کی طرف مبوس فرماتے ہیں انہیں کی زبان میں ہی وہ ان سے گفتگو فرماتے ہیں اور انہیں کی زبان میں ہم کتاب اتارتے ہیں لےو بھائی یہ تاکہ وہ پیغام کو اچھی طرح سے سمجھا سکے عمل کر کے دکھا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اللہ کی عظیم نعمت ہے بنی اسرائیل کو اللہ مخاطب فرماتے ہیں اور اپنی نعمتوں کے تذکرے ان کو فرماتے ہیں کہ ان میں تدبر اور غور و فکر کرو اس قرون نعمت اللہ علیکم اذن زن جاکم نال فرعون اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگو تو اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازیں گے ولاً ان کفر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا اور شکر نعمت میں آپ صلی اللہ علیہ و کی صورت میں جو آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کی جانب اپنی کتاب کو اتارا ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرو سابقہ امتوں کے احوال اور ان میں تدبر اور غور و فکر کی دعوت امبی علیہ وسلات وسلم کی دعوت توحید اور کفار کا اس دعوت میں شک کرنا اور انبیاء علیہ السلام کا ان سے مکالمہ نبیوں نے مشترکہ طور پر جو لوگوں کو بات سمجھائی کہنے لگے بھلا دیکھو تو صحیح کہ ہم تمہیں کس کی جانب بلاتے ہیں اپنی جانب بلاتے ہیں کہ تم ہمارے گھر بار اور بچوں ازہ اقارب کے لیے تم کچھ ہمیں چندے اور مال دو نہیں اف اللہ ہی شکن ہم رب کی طرف بلاتے ہیں وہ رب جس نے تمہیں وجود بخشا ہے جس نے نظام عالم کو بنایا ہے ایک ایک نعمت اس کی عطا کردہ ہے تو تم ہمارے پیغام کو کیوں نہیں قبول کرتے ہو کیا رب میں تمہیں کوئی شاہ ہے فاطر فاتر سماوات لیکن لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ان میں ایک سوال یہ بھی جیسے پہلے بھی سوالات تھے ایک سوال یہ کالو ننتم ان اللہ بشرم مثر تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تم ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے ہمیں روکنا چاہتے ہو امبیا نے کہا ٹھیک ہے نہنو ان نہن بشرمسلکم ہم انسانی ہی ہیں ہم کسی اور مخلوق سے نہیں ہیں لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبوت و نسالت سے نواز کر اللہ نے اپنے پیغام کو دے کر تمہاری جانب بھیجا اور ہم سیدھا رستہ اور ہدایت کی سبیل کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے بھیجیں گے صدق اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سرح ابراہیم رخو نمبر تین میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت الحق اور ان کی قوم کی مخالفت بلکہ انبیاء علیہم السلام سے کہنے لگے کہ آپ لوگ اپنی دعوت سے رک جاؤ اگر آپ نے دعوت دینا نہ چھوڑا لنخری جنکمن ارزینہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے ہم آپ کو بدر کر دیں گے اول توعود النّنفی ملطینہ یا پھر آپ ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جاؤ انبیاء علیہ السلام تو کبھی بھی ان کے مذہب میں نہیں تھے لیکن نبوت ملنے سے قبل اگر وہ ان کی غلط باتوں پر انہیں تنبیہ نہیں کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے وہ ہمارے مذہب پر ہیں تو نبوت اور رسالت کے بعد پیغام حق کی طرف دعوت کے نتیجے میں یہ ان کو کہتے کہ واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں معاض اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری کو نبھانے اور دین حق پر استقامت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فرمایا لنو لکھن ظالمی ظالم جو آپ کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں یہ تباہ و برباد ہوں گے اور آپ کے ماننے والے اصحاب ایمان وہ اس زمین کے وارث بنیں گے جو رب کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو ہی یہ زمین کی نیابت اور وراثت عطا فرماتے ہیں جہنمیوں کی سزا کا ذکر فرمایا وَخَابَ كُلُّ کلو جب بار جب بار اڑیل سرکش خائب و خاصر ہو کر رہے گا ممورا ہی جہنم دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوگا اور آگے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے وہ یوس کا مماً اور اس کو پیپ ملا ہوا پانی پلایا جائے گا یہ تو ہو جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے نگلنے کی کوشش کرے گا ولا یا کادو یوسی نگلا نہیں جا سکے گا وہ یہ اتی ہل موت من کلی مکان ہر طرف سے اسے موت مڈلاتی ہوئی محسوس ہوگی بما ہو اب میت لیکن وہ مرے گا نہیں بس موت کی کیفیت کا احساس ہر ٹائم اسے ہوتا رہے گا آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر فرمایا اور جو شخص ایمان لائے بغیر کوئی عمل کرتا ہے جسے دنیا اچھا سمجھتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ اس عمل کا اسے آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے مثر الدینہ کفر و <بِرَبِّهِم> کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے کراماد جیسے کہ خاکستر اور راکھ اشتدت بحر ری تند و تیز ہوا نے سخت آندھی والے دن میں اس راخ کو اٹھا کر کے اس کو پھیلا دیا تو وہ کسی کام کی نہ رہی لا یک دیر و نما دنیا میں انہوں نے جتنے بھی کوئی اچھے کام کیے ہوں لوگ سمجھتے ہوں اس نے سکول بنایا ہاسپٹل بنایا علاج معالجے کے سلسلے شروع کیے چونکہ ایمان نہیں ہے اس وجہ سے یہ کام ان کے لیے آخرت میں نفع مند نہیں اللہ رب العزت نے زعافہ اور متکبرین ان کے باہم مکالمے کا ذکر کیا وبا رضول اللّہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے وہ بھی جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے تھے غلط رستے پر اور جو ضعیف اور کم تر لوگ ان کی باتیں مانگ کر غلط رستے پہ ان کا ساتھ دیتے تھے فخال ضعفاظین استقبروں تو کم تر لوگ ان متکبرین سے کہیں گے انشی دیکھو نا دنیا میں تمہاری مان کر زندگی گزارتے رہے تو آج اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے اکٹھے اور عذاب سامنے نظر آ رہا ہے کچھ کرو ہمارا کال الحدان اللہ اللہ اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتے تو ہم تمہیں ہدایت دیتے سوا الی نہم صبر نا میں محیز یہاں ہم روئیں چیخے چلائیں آہو بکا کریں صبر کریں ہاتھ چھٹکارا نہیں ہے ہمارا مل کر اکٹھے عذاب میں جا رہے ہیں اس لیے جو قائدین ہیں وہ بھی اور جو متبین ہیں وہ بھی اللہ کہتے ہیں سوچ سمجھ کر چلو ہدایت کا رستہ کون سا ہے کہیں ایسا نہ ہو اپنے وبال کے ساتھ دوسروں کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑ جائے وقال شیطان ایک طرف شیطان کھڑا ہوگا میدان معاشر میں لمحہ اللہ علامہ صاحب کتاب ہو چکا ہے اب لوگ شیطان کو کوس رہے ہوں گے تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا تو نے غلط رستے پہ لگایا شیطان سامنے آ جائے گا وہاں شیطان ایک حقیقت ہے دنیا میں نظر نہیں آگا لیکن جب آنکھیں بند ہوگی تو نظر آ جائے گا لمحی علم اب شیطان کو جب کوسیں گے تو وہ کہے گا اللہ کے سارے وعدے سچے تھے میرے سارے سلطان میرا کیا کنٹرول تھا تمہارے اوپر اللہ انداؤ تو میں نے تو بس تمہیں ایک رستہ دکھایا تھا خوبصورت مزین کر کے یہ بڑی گہری بات ہے اللہ اس کی سمجھ ہمیں دنیا میں آتا آمین انسان جب دل کی مانتا ہے نا تو وہ مانتا ہی چلا جاتا ہے پھر وہ چاہتا ہے قرآن بھی میرے دل کے مطابق ہی جیسے میں چاہتا ہوں اس کا مطلب بھی کوئی ایسا ہی بتا دے اور کل ہیں بتانے والے سود بھی اللہ علیہ فلانا بھی العالہ معاذ اللہ تعالی چیتان کہتا ہے میں نے صرف رستہ دکھایا تھا تم رستہ جب تم لی تم نے میری بات مان لی ماکان علی علیکم سلطان میں نے کو زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ فلا تلوم ولوم آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو کوسو مان اب مسرخی کم و مان میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا انی کفر تم شرک تمہیں وہاں جا کے کہے گا میں تمہارے شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا تم نے خود ہی کیا ہے سارا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں یہ سب آگے حقیقت ہے اور ہونے والا دنیا میں اللہ نے ہمیں اس کے متعلق آگاہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے بعد خیر اللہ عامنصالحات اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ رہیں گے تحیت سلام آپس میں ملیں گے اور جب آپس اس میں استقبال ایک دوسرے کا کریں گے سلام کے الفاظ کے ساتھ استقبال ہوگا اگے اللہ تعالیٰ نے ایک طیبہ کی ایک مثال دی ہے اور ایک بری بات کی مثال دی ہے اور سمجھائی ہے علامہ طیبہ کی اہمیت علم ترى کی اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے مخاطب کے اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح سے ذکر فرمائی ہے کہ شجرتن طیبہ فرض کرو ایک درخت ہے بلند و بالا درخت ہے اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں تو تیوکلہا کلحین بیزنی ربہا اور پورے سال وہ پھلدار رہتا ہے جڑیں بڑی مضبوط ہیں اس کی شاخیں بڑی بلند و بالا ایمان والے کے دل میں جب کل طیبہ کا درخت لگ جائے دل میں تو وہ دل میں ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے اس کی شاخیں اس کے عمل اس کی نماز اس کا روزہ اس کا قیام اللیل اس کا اللہ کے آگے جھکنا اس کے فرائض یہ اس کی شاخیں اور وہ بلند و بالا اور وہ ہرا بھرا رہتا ہے اللہ وقت اس لیے ہمیں چاہیے جس کے دل میں کلمہ ایمان موجود ہے وہ اپنے آپ کو عمل سے ہرا برہ رکھے ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظریف اللہ کرون اللہ کی مثالوں میں غور و فکر کیا کرو اللہ دعوت دیتے وہ مسل القلیمۃ خبیثہ اور بری بات کفر کی بات نفاق کی بات کی مثال کا حجرت خبیصہ جیسے کہ کوئی بہت ہی گندا درخت ناپاپ جیسے درخت تم کا درخت وہ جو تفصت بن جس کو اکھیڑ کر زمین کے اوپر سے ایک طرف رکھ دیا گیا ہو مالا من قرار جس کے لیے کوئی قرار اور ثابت قدم رہنا نہیں ہوتا کفر کا یہی حال ہوتا ہے کافر مشرق آدمی اس کو پتا چل جائے کہ وہ فلانا میرے لیے نقصان کا سبب ہے برگزیدہ توحید پرست انسان ہے وہ سمجھتا ہے نفے اور نقصان کا مالک کون ہے اللہ پھر بھی وہ ایک رب کے سامنے جکتا تو اس کے دل میں کلم توحید مضبوط ہوتا ہے اور کافر کا جو کفر کا کفر کی بات ہے وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے یو سب بت اللہ الزین آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالی جن کے دل میں کلمہ ہوتا ہے اللہ تعالی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا سے کیا مراد ہے جب موت کا وقت آتا ہے جس کے دل میں کلمہ ہوتا ہے اللہ تعالی اسے کلمے پہ موت نصیب فرما وفل آخرہ اور آخرت میں بھی حدیث میں اس کی تفسیر ذکر کی گئی ہے آخرت سے یہاں مراد ہے قبر قبر میں جب فرشتے آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں ثابت قدمی نصیب ان دو جگہوں میں کو بندہ بلکہ پہلی جگہ میں کوئی بندہ کامیاب ہو گیا من کان آخر کلام ہی لا اللہ دخل جن حضور نے فرمایا آخر وقت میں جس کی زبان پر لا ل آ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمایا ہم سب کو نمبر پانچ پہ فرمایا دلائل قدرت میں تدبر اور توحید کی دعوت توحید کا اس بات دلائل قدرت کو بڑے مؤثر پہ رائے میں ذکر فرمایا اور ایک آیت مبارکہ ہے وہ ان تو نعمت اللہ تفسوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم گن نہیں سکتے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے کوئی ایسا معبود تمہارا جس نے تمہیں ان نے سے نوازا رکو نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلط کو مانتے ہیں آج بھی مانتے ہیں اس زمانے میں بھی مشرق بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں یہود کہتے ہیں ہم ابراہیم کو عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم کو اللہ کہتے ہیں چلو میں ابراہیم کی دعائیں تمہیں بتا دیتا ہوں خود فیصلہ کر لو کون ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی مجھے بھی بت پرستی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ربیل کثیر بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اے اللہ جو شرک پرستی اور بت پرستی سے باز آ جائے اس کا میرے سے تعلق ہے اور جو اس سے باز نہ آئے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں اے اللہ میں تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اس بے و گیا بستی کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں حضرت اسماعیل اور حضرت حاضرہ علیہ السلام کو تیرے گھر کو آباد کریں اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لی یقینیم السلاح تاکہ نماز کو قائم کریں یہ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے اللہ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بیٹے عطا فرمائے اور میری دعاؤں کو تو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے مجھے نماز قائم کرنے والا میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے میری دعاؤں کو قبول فرما لے یہ ابراہیم علیہ و کی دعائیں ہیں اب بتائیے کون ان دعاؤں پر عمل کر رہا ہے کون اس کے مطابق توحید کے اوپر قائم ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آہل ایمان کے حق میں قبول فرمایا آج پوری دنیا سے اسحاب ایمان حجر عمرے کے سفر میں کشاں کشاں اس طرف شوق و رقبت و محبت کے ساتھ چلتے جاتے ہیں اور ایک دفعہ جو وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں اور زیادہ اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے وہاں کی حاضری کا اللہ اکبر آگے اللہ رب العزت نافرمان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا کی ترقی اور عیش و عشرت پر خوش نہ ہو لا تحسبن اللہ غافل نمایام الظالمون یہ سب وقتی اور آزمائش کی چیزیں ہیں اور ان سے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے احوال یوم آخرت کا ذکر بڑے موثر پہ رائے میں فرمایا گیا اس رکو میں رکو نمبر سات میں فرمایا قیامت کے دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سر اٹھے کے اٹھے رہ جائیں گے محتئینہ تیز دوڑ رہے ہوں گے پلک چھپکے بھی, بھی نہیں افیدت ہوا اور دل اڑے ہوئے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف اور وہاں حسرت کا اظہار کریں گے کاش کہ ہم تیری جانب سے جو دعوت کا پیغام ہمارے پاس آیا ہم اس کو قبول کر لیتے اور اسی طرح یوم تبدل الرض و غیر الارض اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کائنات کا یہ نظام تبدیل ہو جائے گا زمین تبدیل ہو جائے گی آسمان بدل جائے گا اور اوپر کا جہان اور نیچے ج... نی... نیچے کا جہان یہاں کے جتنے بھی لوگ جو بھی مخلوقات ہیں برضول اللہ کے میدان معاشر میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت کے احوال کا اس کی منظر کشی فرمائی اور مجرم اس دن مقرری نفل اسفات بیڑیوں میں جکڑ کر کے لائے جائیں گے من قطران ان کو لباس پہنائے جائیں گے لک اور تارکول کے کہ جو ایک دفعہ گرم ہو جائے تو پھر ٹھنڈی جلدی نہیں ہوتی وہ تب شاہ وجوہ نار اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہو اللہ کہتے ہیں یہ سب بحوال ہم نے تمہیں قبل از وقت بتا دی ہے اب تمہارے پاس کوئی ازر نہیں ہوگا اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کرو صدق اللہ علیہ وسلم ہمارے ابارے پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں اب چودواں پارا پڑھا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ الحجر ہجر قوم سمود کی بستیوں کا نام ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قوم سمود کے احوال کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بستیوں کو حجر کہا جاتا تھا اس نسبت سے اس کا نام صورت الحجر رکھا گیا ہے اسلام کے بنیادی احکام کی تبلیغ کا ذکر ہے اس میں اور یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کھل کر پیغام حق کو لوگوں تک پہنچائیے مکہ مکرمہ کی زندگی میں پہلے چھپ کر تبلیغ دین کا حکم تھا لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت نے کھل کر دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے کا تذکرہ فرمایا اور قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے اس کی ابتدائی آیات میں الفلام را دل کا آیات الكتاب بقر عام مبین اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے تکبر کے واقعے کا بھی تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں مشرقین انکار کرتے اور اس انکار کی ایک وجہ ان کا تکبر بھی تھا تو ان حضرات کو متنوع کیا جا رہا ہے کہ تکبر شیطان نے کیا تھا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا اور انکار کے سبب سے اسے راندہ درگاہ بنا دیا گیا اور ملعون قرار پایا تو اپنے تکبر کے سبب جو خدا کی دعوت سے انحراف کی روش اپناتا ہے وہ اسی طرح ملعون اور مردود ٹھہرتا ہے روبماظین ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے دنیا میں تو تمنا نہیں کر رہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں موجے کر رہے ہیں عیش و عشرت میں وقت گزار رہے ہیں یہ کون سا وقت ہوگا روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ گناہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اس کا تفصیل ذکر روایات میں ہے کچھ گناہ مسلمان جہنم میں جائیں گے سزا پانے کے بعد انہیں نکالا جائے گا اخرج و من قانفیقل بھی من خیر ایمان کا ذرہ بھی اگر کسی کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال دیں گے جب انہیں نکال کر جنت میں داخلہ عطا کریں گے اس وقت کافر تمنا کریں گے لو کان ہو کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہمیں آپ آج جہنم سے رہائی نصیب ہوتی آگے فرمایا ذرا عقل و یا, یا تمتاہ کھانے پینے اور مزے اڑانے کو مقصد زندگی بنا لینا کافروں کا کام ہے مومنوں کا کام نہیں مسلمان کو ہمیشہ فکر آخرت میں رہنا چاہیے کہ میں دنیا میں وہ عمل کروں میرے لیے یہ عمل وبال کا سبب نہ ہو بلکہ آخرت میں نفے کا سامان اس کا ایک ایک قدم آخرت کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھنا چاہیے اسی طرح اس صورت میں اعتراضات کفار کی جانب سے جو اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے لہمات عطینہ بل ملائقین سادی تھی فرشتے کیوں نہیں لے کے آ جاتے ہمارے سامنے فرشتوں کے آنے کا جو وقت ہوگا پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی وما قانوزم منظرین اس لیے تمہارے من چاہے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے اننا نہ ذکر لہو چونکہ دین حق قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون ہدایت بنا کر عطا کر دیا ہے قرآن مجید اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے حضرت علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے وہ آپ ہی کے دین پر عمل کریں گے وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے وہ امتی بن کر آئیں گے اگرچہ وصف نبوت کے ساتھ متصف ہوں گے لیکن امتی بن کر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ و اسی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا انا اللہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ نے خود آ تو قرآن نہیں لکھا صرف اعلان کیا ہے کہ قرآن کے ہم محافظ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں لکھتے تھے تو لکھا کس نے قرآن پاک صحابہ نے اگر صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو جائے تو قرآن پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اس لیے قرآن پر اعتماد اور قرآن کی حفاظت پر یتیم کا لازمی حصہ ہے صحابہ کو مانا جائے آج کل مسلمانوں میں طرح طرح کے فتنے اور فرقے برپا کیے جا رہے ہیں صحابہ پر سے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علیہ کاتبین وہی لیکن یہ لوگ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کرتے ان کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے منچاہے معجزات کے متعلق اصحاب ایمان کے دل میں کبھی خیال بھی آ جاتا تھا کہ ان کو دکھا دیے جائیں ہو سکتا ہے ایمان لے اللہ کہتے ہیں ولو فتح علیہم بابا منسما فضل الفی یا اگر ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھول کے انہیں اوپر اللہ تعالیٰ چڑھا دیں جاؤ اوپر جا کے دیکھ لو نظام کو فضل الفی یا لقالو یہ اوپر پہنچ کر بھی کہیں گے ان نما سکی ر تب سارونہ جادو ہو گیا ہماری آنکھوں پر اللہ نقو مم مسورون ہمارے اوپر جادو چل گیا ہماری نظر بندی کر دی اس نے نہیں ماننا اس نے ہزار دلیلیں سن کر بھی نہیں ماننا اور جس نے ماننا ہے قرآن کی آیات کی تاثیر سے ہی اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے وہ حق و قبول کر لے گا رکو نمبر دو میں فرمایا حافظ اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کو تخلیق بھی کیا ہے اور اس کی تدبیر و انتظام بھی فرما رہا یہ پورا جہان کسی نے بنایا اللہ اس کا انتظام کون کر رہا ہے اللہ اسی انتظام کی یہ کڑی ہے اللہ کہتے ہیں وہ من نہ شعطان فات باہو شہاب پہلے شیاتین آسمانوں تک پہنچ کر فرشتوں کی گفتگو کو جو وہ باہم کرتے تھے کائنات کے انتظام اور امور کی تدبیر کے متعلق کچھ نہ کچھ سن کے کوئی آدھ ادھوری بات نہ اور کاہنوں کو آ کانوں میں ڈال دیتے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو غیب کا پتہ چل گیا ہے اور یہ آئندہ کی باتوں کے متعلق جو پیش گویاں کرتے ہیں بڑے صاحب علم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے یہ نظام بدل دیا سارا اس کے اس واقع اس واقعے کی تفصیل جن میں بھی ہے اور بھی کئی صورتوں میں اس کی تفصیل اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امکان ہی ختم کر دیا اب جنات و شاطین اوپر جا ہی نہیں سکتے وہی کا ایسا سسٹم کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نزل ابھی روح الامین اللہ کل لتکون من تک کہ کسی کے گمان میں بھی نہ رہے کہ کوئی آت ادھوری بات ان جنات و شاطین کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کسی کو بتا دیں اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کو تبدیل فرمایا ہے اور وہی کی حفاظت کا سلسلہ اور یہاں پر بھی یعنی جب آ گئی وہی پھر بھی محفوظ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ فی لوح محفوظ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے جس کو بھیجا فرمایا بڑا قوتوں کا مالک ہے اندیل عارش مکین متعین وہ کو معمولی فرشتہ نہیں ہے کہ ایسے کہ اس کو تھپڑ مار کے باتیں پوچھ لیں نظر ابھی رح الامین وہ فرشتہ لے کے آیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ہر پر اللہ نے اسے محفوظ فرما دیا پھر قرآن کی صورت میں اللہ نے محفوظ کتاب ہمیں عطا فرما تو یہ حفاظت در حفاظت کے سلسلے سے اس مدبر کی جانب سے آ رہا ہے جو کائنات کا انتظام کر رہا ہے وہ ہدایت کا بندوبست بھی کر رہا ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر رہا ہے ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس اللہ عند خزائن اور اللہ تعالیٰ ایک مخصوص اندازے سے جس قدر مناسب سمجھتے ہیں اتارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بادل اور ان سے پانی کا انتظام اور تمہاری سیرابی کا بندوبست فرمایا ومان تم لہوب خاجرین <نِن> اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کا بندوبست خود ہی کر لو کتنا پانی جمع کر لیتے تم کتنا پانی اکٹھا کر لیتے ختم ہو جاتا ومان تم لہوب خاجرین <نِن> آج بھی کچھ علاقوں میں بارش کے اوپر بدت بارش برستی ہے تالابوں میں پانی کٹا ہو جاتا ہے ندی نالے بہ پڑتے ہیں پانی کا اللہ کہتے ہیں تم تو اپنا پانی بھی پورا نہیں کر سکتے وَإنَّا لَنحن نحی ونحن ہم ہی ہیں جو اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں اور مناسب بندوبست کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے تم پہلے لوگ بھی اور پچھلے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جو یہ نظام عالم چرا رہے ہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ ہر کسی کو اس کے کیے کی جزا و سزا عطا کریں تو یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے با مقصد ہے اس کے اختتام کے بعد ایک نیا جہان ہے اور وہ دار ہے رکو نمبر تین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا جنات کی تخلیق کا ذکر ہوا انسان کی اصل کھنکنے والی متغیر مٹی اور جن کی اصل منارِ من سموم آگ اور لو کی آگ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور جنات بھی اس حکم میں شیطان بھی اس میں شامل تھا ابلیس کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو اس نے انکار کیا اور انکار کی وجہ کیا تھی کہ وہ کہنے لگا کہ میں تو افضل ہوں لم اکن لسودہ لشرن اس کو حکم دینا چاہیے تھا مجھے سجدہ کرتا مجھے حکم دے دیا کہ اس کو سجدہ کروں اس نے دلیل پیش کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آگ اوپر کی طرف جاتی ہے مٹی نیچے کی طرف بیٹھتی ہے تو میں اونچا اور یہ کم تر تو چاہیے تھا اس کو کہتے مجھے سجدہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تم اس وجہ سے انکار نہ کرو کہ تمہارے دلوں میں تکبر ہے اور تم بات نہیں ماننا چاہتے آپ ورنہ اسی طرح کے مردود قرار پاؤ گے آگے تفصیل اس واقعے کی آگے تک چلی جا رہی ہے اغوائے شیطان شیطان کی دشمنی اور شیطان کے جال میں پھنسنے والے لوگ اور جہنم کی سزا جہنم کے سات دروازے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر اور رکو نمبر چار میں اہل جنت اہل جنت کے انعامات اور ان کی جزا کے ذکر ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حسد اور کینے سے پاک اور صاف فرما دیں گے لا لائےمسم فیا نصب جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی جنت میں سفر ہوں گے سواریاں ہوں گی جائیں گے گھومیں گے پھریں گے لائے مسفیہ نصب تھکاوٹ نہیں ہوگی وماہ منہا بے مخرجین ایک دفعہ جنت میں چلے گئے اب دوبارہ وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے وہ ایک ہی دفعہ نکالے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اب جب جائیں گے وماہم منہا بمخرجی ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا نب عبادی اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی بخشنے والا وہ مہربان لیکن ساتھ یہ عذاب بھی وارنا عذابی ہو نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب بھی میں نے تیار کر رکھا ہے ایمان اسی کو کہتے ہیں الیمان بین الخوف والرجاء اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب کا خوف اور ڈر اللہ حکبر آگے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلات کے مہمانوں کا ذکر کیا ہے فرشتوں کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے کھانا تیار کر کے لے آئے اور بعد میں انہوں نے بتلایا کہ ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھانا کھاتے نہیں ہیں اور بیٹے کی خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھ بوڑے کو تم خوشخبری سنا رہے ہو یہ کیسی خوشخبری ہے کہنے لگے آپ مایوس نہ ہوں یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اصحاب ایمان تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے کیا تمہاری مہم کیا ہے بتاؤ تم آئے کس لیے ہو یہ تو ایک درمیانی بات ہو گئی رستے میں گزرتے گزرتے خوشخبری سنا دی اصل مقصد بتاؤ کیا ہے تمہارا کال و النا اور سلنا علاقوں ایک مجرم قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی قوم لوت کے اوپر ان نالمنجو مجمعین حضرت لط علیہ السلام اور ان کے اصحاب ایمان کو نجات عطا کریں گے ان کی گھر والی بھی معذبین لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی وہ بھی عذاب کی مستحق ہے اللہ اکبر اب حضرت لط علیہ السلام کے پاس ان کی آمد اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں وہ فرشتے آئے قوم والے بدمستی میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضرت سلاۃ وسلام کہتے ہیں میرے مہمانوں کے متعلق مہمان نہ آیا کرے تم نے مہمان نہیں بلانے آیا اللہ کالا بناتی ان کو تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں ہیں نبی سب کے سرپرست ہوتے ہیں امت کے لوگ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں تم اپنی جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو آگے اللہ کہتے ہیں لام رکا ان لفی سکرتی ٹو میں حضور کی عمر کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ اے محبوب تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنے نشے میں اپنے نشے میں سرگرداں تھے ایسے بدمستی میں چڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ان پر کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہو رہی یہ ان کے اس جرم کی انتہا کی طرف اشارہ ہے فاخذت ہو مسیحت و پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبح کے وقت میں تباہ و برباد کر دیا الٹا پلٹا دیا پتھروں کی بارش نازل فرما دی اور اس میں عبرت کا سامان رکو نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی الٹائی جانے والی بستیاں حجر کی بستی اور ان لوگوں کے احوال کا ذکر کیا اور فرمایا کانو یل ہیتون الجمال بجوت بڑے اطمینان سے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے آج بھی دنیا والے حیران ہیں کہ جو احرام مصر ہیں بڑے بڑے عجائبات دنیا کے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر پتھر اٹھا کے کرینے نہیں اٹھا سکتی وہ پتھر وہ کیسے اٹھا کے بنا لیا ہوں لیکن جب خدا کی نافرمانی پر وہ کمر بستہ ہوئے اور اللہ کا وعدہ عذاب آیا اور گزری تھیںباہ ہوتی ان کو تباہ کیا گیا مطلب یہ کہ یہ مقصد سے غافل ہو گئے تو انہیں تباہ کرنا ضروری تھا نساتلات آنے والی ہے جن کے ذمہ دعوت کی ذمہ داری لگائیوں نے کہا گیا فصفح السفل جمیل اپ ہر گزر سے کام لیجئے اور اپ اپنے مشن کے مطابق دعوت حق کے فریضے کو نباتے رہیے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ولقد اتینا کسبا من المثانی والقران العظیم دیکھو ہم نے اپ کو کتنی دولتوں سے نوازا ہے سبب من المسانی سات آیتوں پر مشتمل وہ صورت جو بار بار دہرائی جاتی ہے اس سے مراد الفاتحہ خاص طور پہ سورت الفاتحہ کا یہ لفظ کا مدد اللہ کی نصرت اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اپنے آگے اللہ فرماتے ہیں لاتمدن آئی نہیں کا نا بی یہ نصیحت ہم میں سے ہر کسی کے لیے لا آئی نہیں کا ان کافروں کو ایش شرط کے سامان جائیدادیں گھر دولتیں جو ہم نے دے رکھی ہیں لا تمدن آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان کی طرف یہ آج سب سے بڑی بیماری ہے ہماری کوئی مولوی ہے کوئی پیر ہے کوئی اقتدار ہے کوئی کسی طبقے سے وابستہ و تعلق ہے وہ کافروں کے پاس یہ کچھ ہے اچھا اب میں نے بھی یہ کرنا ہے چاہے حلال طریقے سے کرے چاہے حرام طریقے سے کرے لا تمدن اللہ نہ کا سے وجہ فون آیا مسائل وغیرہ رہتی تھی تو انہوں نے بتلایا کہتے ہیں جب آپ کا درس میں بھی شریک ہوتی تھی وہ آپ کا درس سنتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے لیکن جب عید کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم ذرا گئے سیروں سے آہد کرنے کے لیے تو رب کی قدرت کے وہ وہ نظارے دیکھے ہم نے کہا کہ اللہ ان پر بڑا راضی اور خوش ہے تو ہمارا تو دل مردہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تمدننا میں نے اسے یہی آیات سنائی اللہ کو پتہ ہے کہ دل مردہ ہو جائیں گے اصحاب ایمان کے بھی ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے عیش و عشرت اور ان کے اسباب کو دیکھ کر کے اللہ اور لا تمدن آئی نہیں اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں جن کا دل ہمیشہ رب کی طرف مصروف رہتا ہے کہ آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو رب نے دے دیا ہے آپ اس کے اوپر اتفاق کریں تو خاتون کافی عرصے ڈامر ڈول رہی ہے پھر کہیں بعد میں جا کے اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے استقامت نماز چھوڑ بیٹھے تھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے وقف جنا حقل المکمنی آپ اپنے پہلو کو صحاب ایمان کے لیے پست کیجیے ان کے ساتھ آپ محبت کا تعلق قائم کیجیے وکل ان نظیر المبین اور اب لوگوں کو بتا دیجئے میں کھلے طور پر ڈرا رہا ہوں تمہیں اللہ کی جانب دعوت دے رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے حصے بخرے کر لیے ہیں کتاب اللہ کے وہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے اللہ زین جال قرآن آئی جی خوف زدہ ہو جائیں اللہ سے ڈر جائیں پورے قرآن پر عمل کریں پورے دین کو اپنی اپنے عمل میں اپنانے کے لیے متفقر ہو جائیں جو مذاق اڑانے والے مخالفت کرنے والے ان کو انجام بد سے ڈرایا گیا اور اس صورت کے آخر میں یہ لفظ و بد رب کا حتٰ یقین یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کے اوپر استحکامت اختیار کر اس یقین سے مراد ہے موت مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی اور جد و جہد موت تک ہے آگے پھر خیر ہی خیر صدق اللہ رحیم صورت النحل نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی اور اس کے شہد بنانے کو بطور نعمت ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بھی صورت کا بنیادی مضمون اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور نعمتوں کے تذکرے کے ذریعے سے اللہ کی احسان مندی اور اس کی توحید کے اقرار کی جانب دعوت دی گئی ہے اور اس صورت مبارکہ میں مکی زندگی کے مصائب علام تکالیف اور حبشہ کی جانب جو حضرات صحابہ حجرت فرما گئے تھے وہ جن حالات سے دوچار تھے اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ختم ہونے والے ہیں حالات اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اہل ایمان کو سر بلندی عطا فرمائیں گے اس صورت کے آغاز میں قیامت کے یقینی ہونے کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا گیا عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا آئے گا بھی لیکن ماضی کے سیخے کے ساتھ یہ ایک زور اور شدت کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنے کا طریقہ ہے عربی زبان میں ماضی کے سیخے کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا حکم آ چکا ہے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے متعلق اللہ بزرگ برتر اور پاک ہے جن سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور اپنا پیغام عطا کر کے جس کا انتخاب فرماتے ہیں انہیں رسول کے طور پر اللہ تعالیٰ متعین فرما کے اپنی وہی ان کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کو بنایا زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی انسان کی تخلیق نطفہ سے اسے پیدا کیا اور فرمایا فیضا ہوا قسیم و مبین یہ بڑا ہو کے بڑے جھگڑے کرتا ہے اپنے پیدا کرنے والے مالک کے بارے میں بھی جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے خلق الانسان من نطفہ اس کو اپنی پیدائش کے گندے قطرے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب دنیا کا بندوبست اور انتظام فرمایا جانور مویشی ان کے چمڑے استعمال کرتے ہیں فیا دفن کوٹ بناتے ہیں چمڑے کے گرمائش حاصل کرنے کے لیے دفن کا مطلب ہوتا ہے سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لباس اور منافع دیگر اسباب اور فوائد خاتے بھی ہو ان کے گوش میں سے ولقم فیا جمال بڑے ٹور ہوتے ہیں تمہارے سواریوں کے ساتھ اس زمانے کی سواری آج کل کی جیسے کوئی لینڈ کروزر ہو اس زمانے کی گھوڑا ہوا کرتا تھا گھوڑے کے ساتھ چلا کرتے تھے اللہ کہتے ہیں بڑے ٹور ہیں تمہارے سواریوں کے جب انہیں لے کے جاتے ہو لے کے آتے ہو تو اللہ تعالی نے نعمتوں کے تذکرے فرمائے کئی نعمتیں بیان فرمائیں تمہاری بار برداری کے کام آتے ہیں سواری کے کام آتے ہیں زینت کا سبب ہے تمہارے لیے آگے اللہ نے ایک لفظ فرمایا آیت نمبر نو میں وال اللہ تسبیلی وبنہ جائے جو رب تمہارے لیے دنیا میں رستے میسر کرتا ہے اور سواریوں کے بندوبست کرتا ہے اسی نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جنت کا راستہ دکھانا بھی تو ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے وال اللہ کے کثرت سے وہ منہا جائے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے رستے بنا رکھے ہیں ٹیڑے میڑے، کوئی کسی طرف کھینچ رہا ہے کوئی کسی طرف کھینچ رہا ہے بلو شاہ اللہ کو مجمع اللہ چاہتے تو تم سب کو زبردستی ایک رستے پہ لگا دیتے لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتے اللہ نے اختیار دے دیا ہاں فہم شعور ضرور عطا کر دیا ہے سمجھنے کا اب ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق رستے کو اختیار کرے تو اللہ نے واضح فرما دی مزید اللہ تعالیٰ نے نعمت بیان فرمائیں پانی اللہ نے آسمان سے اتارا زمین سے نکالا درخت سر سبز و شاداب ہوئے اور نباتات اگیں زیتون انگور کھجور تم طرح طرح سے ان کو اپنے مختلف استعمال کے لیے ان سے چیزیں تیار کرتے ہو رات و دن تمہارے لیے مسخر کیے بنائے شمس و قمر کو ستاروں کو مسخر کیا پھلوں میں مختلف ٹیسٹ اور ذائقے رکھ دیے مختلف رنگ پیدا کر دیے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کی سطح پر تم سوار ہو کر تجارتیں کرتے ہو باہری تجارت آج بھی باہری تجارت بہت کم خرچے والی ہے اور آسان تر ہے بنسبت فضائی سفر کے لتامن ترین تر و تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو زیورات نکالتے ہو اندر سے موتی نکالتے ہو لب من فضلی فضل الہی کی تلاش وہ القافل عرض رواصیہ پہاڑ نہ کر دیے زمین حرکت نہ کرے نہریں جاری فرما دی رستے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے سب لامات و ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے رستے معلوم کرنے کا ذریعہ فرما دیا سمندر میں ہو انسان رات کا وقت ہو کچھ پتہ نہیں چلتا کدھر کو جانا ہے ستاروں سے ڈائریکشن اور سمت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ آگے کہتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو لا تخصوہات تم گنتی نہیں کر سکتے صرف آفم اخلو کمل لاخلو جس رب نے یہ ساری چیزیں پیدا کی اور بنائیں اور تمہیں عطا کی ہیں بھلا اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے جس کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو و لذینہ یدڑو نمدونی ہی جن کو تم رب کو چھوڑ کر پکارتے ہو لاخلقون انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بہ میخلقون خود بنائے جاتے ہیں وہ اموات غیر واحدے ہیں زندے بھی نہیں ہیں ماں یا شرون آئی پتہ بھی نہیں انہ کی انہیں دوبارہ زندگی کب ملے گی انہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرات ہو اللہ کو علا ہوں واحد تمہارا معبود محبود ہے تو ان نعمتوں میں تدبر اور غور و فکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید یا اقرار کی دعوت اور شر کی تردید فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ رسوا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ ہووں کو شریک ٹھہراتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے اے نہ شرکا کُن تم تو کدھر گئے تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تم بڑے جھگڑے کیا کرتے تھے آہل ایمان اور آہل توحید سے لیکن آج تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے کے اور کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا پھر موت کے وقت کا حال کافروں کی موت کا جب وقت ہوتا ہے فا القاء وسلم الینا تو ظالمین ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ فلانا کافر مر گیا فلانا کافر مر گیا وہ بس دو منٹ میں موت آ گئی وہ فلاں کے پانچ منٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے اللہ جی نے جب فرشتے آتے ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے ظالمی انفسین ان ظالم اور کافروں کے پاس فعلقب السلام کافر اپنی فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم مان گئے سب کچھ تسلیم کر لیا معمل و منصو کوئی برا عمل آئندہ نہیں کریں گے ہم توبہ کرتے ہیں سابقہ عملوں سے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتح خلو افواف جہنما خالدین انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ دو منٹوں میں بندہ مر گیا اس کو کچھ نہیں پتہ چل رہا اس کے اوپر بیت رہا ہے سارا پھر اللہ تعالی نے اہل ایمان لوگوں کی موت کا تذکرہ فرمایا اللہ اہل ایمان کا جب موت کا وقت آتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں یقول السلام علیکم فرشتے ان کو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے مخن تم تامل اللہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا لیکن یہ سب کچھ حق ہے رکو نمبر چار میں فرمایا رکو نمبر پانچ میں اپنے شرک کی جواز کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو ہم شرک کرتے ہی نہ اللہ روک دیتے پکڑ لیتے ہمیں نیچے جھکنے نہ دیتے اللہ ہمیں نہیں روکتے اس کا مطلب سب ٹھیک ہے جائز ہے سارے اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ دلیلیں ان سے پہلے بھی بڑے پیش رکھتے رہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح ان لوگوں نے بھی باتیں کی تھیں نبیوں کی دعوت کے انکار کے سلسلے میں واقع باس اللہ معمود اللہ تعالیٰ نے قیامت کے یقینی ہونے کو ذکر فرمایا یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بلا وادن علیہ حق اللہ کے ذمے یہ وعدہ ہے اور برحق ہے اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے لیو بئی نہ لفظ پر غور کرتی بعض دفعہ ہمارے جی میں آتا ہے اس معاملے کا مجھے پتہ چلے حقیقت کیا ہے لیکن نہیں کھلتی میرے سامنے حقیقت دنیا میں کتنے راز ہیں جو چھپے رہتے ہیں حکومتوں کے راز اسی طرح منافقوں کے راز اسی طرح اور بڑے لوگوں کے راز انسان کی وہ حص پوری نہیں ہوتی اللہ کہتے ہیں قیامت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ سارے راز کھول کے اللہ سامنے رکھے اللہ جی اختلف اختلافات کرتے تھے لوگ ایسے نہیں ایسے ہے یہ شرک کی دلیلیں دیتے تھے یہ اطراسات کرتے تھے دعوے تو دنیا میں اللہ نے دلائل تو فیصلہ کر دیا ہے حق دلائل سے غالب ہے اور باطل مغلوب ہے لیکن قیامت کے دن اللہ دکھلا کر فیصلہ کر دیں گے یہ را باطل یہ جا رہا ہے جہنم کی طرف یہ حق یہ ہے جنت کی طرف ریو بئی ہے نا اللہ نے بیان کر کے چھوڑنا ہے اس لیے بھی قیامت کو ماننا ضروری ہے راہ خدا میں تکالیف پر اجر و ثواب کے وعدے بلزین حاضر اللہ میں بادمہ ظلم ہوں جو حضرات مہاجرین ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی جانب جو مکہ میں رہ گئے تھے تکالیف سے گزرے سامنا کرنا پڑا اللہ کہتے ہیں آخرت کا اجر و ثواب عظیم آپ کو ملنے والا ہے آپ پریشان نہ ہوں صبر و تبکل پر اللہ کی مدد ہوتی نافرمانوں کو عذاب الہی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کائنات کی ہر چیز رب کے سامنے سجدہ ریس ایک بڑی عجیب اللہ نے بات فرمائی فرمایا اللہ اکبر وہ مشرق جو اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں ان کے سائے ہمارے سامنے جھکتے ہیں اللہ کہتے ہیں سورج جب نکل رہا ہوتا تھا تو وہ پوجا کرتے تھے بتوں کی کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے سورج جب ڈوب رہا ہوتا تو سورج کی پوجا کرتے اللہ کہتے ہیں یہ عبادت گزار سورج کو سجدہ کر رہا ہے اس کا سایہ ہمیں سجدہ کر رہا ہے یا مغرب کے وقت میں یہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے اس کا سایہ ہماری طرف اس کے مخالف سمت میں سایہ اللہ کہتے ہیں یہ تو فی الحال اسے یہ اتنا سا اختیار ہے ان کے پاس یہ تو اپنے سائے کو بھی اپنے کاپور کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے تو اسے چاہیے کہ پھر خود بھی اللہ کے آگے چکے الرحمن الرحیم صورت النحل کے رقو نمبر سات میں مشرقین اور کفار کے شرکیہ عقائد کی تردید فرماتے ہیں جو لوگ جانوروں اور فصلوں کے حصے جو رب کی عطا اور نعمتیں ہیں غیر اللہ کے نام زد کر دیتے تھے ان کی تردید کی گئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ٹھہراتے تھے کہتے تھے فرشتی اللہ کی بیٹیاں ہے ما اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ لوگ بیٹیاں پسند نہیں کرتے خود تو بیٹے چاہتے ہیں اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے زندہ درگور کرنے کے منصوبے کرتا ہے اور معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں مشرقی تو ان کے شرک کی تردید کی گئی رکو نمبر سات میں رکو نمبر آٹھ میں فرمایا اگر لوگوں کے ظلم کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دے تو کوئی بھی نہیں بچے گا ماں ترک علیہ منداپا کوئی جانور بھی نہیں بچ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ یو اق رحم ملا ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں اور جب وقت مقرر آ جائے تو پھر عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تعالی نے توحید کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی وین لم فلا نامی ابراہ جانوروں میں غور و فکر کرو نسخے کو فی بتونی گائے ہے بکری ہے اس نے چارہ کھایا پانی پیا اس کے پیٹ میں گیا ممبئی فرث و دمن ایک طرف گوبر بنتا چلا گیا و اور دوسری طرف خون پیدا ہوا ان دونوں کے بیچ میں سے لبنن ہم نے دودھ نکال دیا اور پھر اللہ کہتے ہیں خالص اللہ جو چیز عطا کریں وہ خالص ہوتی ہے سائغن جس کو اور کوئی غذا موافق نہیں آتی دودھ اس کو بھی موافق آ جاتا ہے بچے سے لے کر بوڑھے تک لشاربین سب پینے والوں کے لیے دودھ موافق فرما دیے اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کی مثال کیسے ہے یعنی دودھ ہے اس کے اندر گوبر کی سمیل بھی نہیں ہوتی اور اس کے اندر خون کا کلر بھی نہیں ہوتا حالانکہ بڑے باریک جلیاں اور پردے ہیں اور ایک ہی جگہ سارا کچھ میدا ہے اس کے اندر ہی سارا کچھ اللہ نے مشین لگا دی ہے تو اللہ کہتے جیسے میں تجھے خالص عطا کرتا ہوں تو میں تیرے سے خالص عبادت چاہتا ہوں <laughs> اس عبادت میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز مکس نہ ہو اس میں لباً خالص اور یہ اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے ہم نے غور نہیں کیا کبھی اس موضوع پر اچھا جی دنیا کے اندر کتنی مشینیں انسانوں نے ایجاد کر لی ہیں کوئی مشین ایسی لے آئے اس مشین میں چارا اور گھاس ڈال کے اور پانی ڈال کے دودھ بنا کے دکھا دو یہ اللہ کی مشین ہے اس نے چارہ کھایا اور اس نے پانی پیا ہے اللہ کی مشین میں دودھ بنا دیا ہم تدبر نہیں کرتے اللہ کہتے تدبر کرو فی الحال غور تو کرو یہ کون عطا کر رہا ہے اللہ تم اللہ کو چھوڑ کر پیرو کے آگے جھک رہے ہیں سو راتے نقی والا بھی تخیص و نمین سکرم ورسکند انگور طرح طرح کے پھل میوے ان سے تم سکرن ورسکند ہسن کئی پروڈکٹ بناتے ہو اپنی مرضی اور جوتوں میں چاہتا ہے جی چاہتا ہے تیار کرتے ہو ان نفیزہ نکل اس میں بھی نشانی ہے پھر شہد کی مکھی کا ذکر کیا او ہا رب اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا اب مکھی کتنی ہے اس کا دل کتنا ہوگا اور اس کی طرف جو پیغام حق آیا ہے وہ کیسے اس کو ملا ہے اللہ جانتے ہیں من الجبال بیوتل گھر چھتے لگاؤ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ درختوں کے اوپر چڑھ جاؤ لوگوں نے جو مختلف تمہارے لیے بنائے ہوئے ہیں جگہیں مقامات ان کے اوپر بیٹھو سم من منکل سمرات پھلوں کو کھاؤ فصل کی رب کی ظول اللہ اور تمہارے لیے رب نے جو رستے متعین اور مسخر فرما دیے وہیں سے آنا جانا ہے کہیں اور سے نہیں آنا جانا یخر جو ممبتون ہاں، وہ جو بھی رس چوس کر آتی ہے تو پیٹ سے مشروب نکلتا ہے مختلف نلوان وہ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فی اللہ نے اس میں شفا ڈال دی لوگوں کے کوئی پھلوں سے ایسا شاید خود سے بنا کر دکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکی سے شہر تمہیں عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں اللہ خلا کا کم اللہ نہیں تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی تمہیں اپنے پاس بلائیں کہ تمہیں موت دے کر وہ من کم اور تم میں سے کوئی ایسے ہیں جو بڑھاپے کے اس حصے تک پہنچا دیے جاتے ہیں لیکن الم اباد علم شیٰ وہ بچہ بن جاتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سارا کچھ طاقتیں بھی طاقتوں کو کمزور کرنا بھی جوانیاں بھی بڑھاپے بھی آگے توحید کی ایک زبردست مثال ذکر فرمائی اللہ تعالی نے اللہ کہتے ہیں رکو نمبر دس آیت نمبر 71 فرمائے جو تمہارے غلام اور نوکر ہوتے ہیں کیا تم اپنی جائیداد میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو شریک اور شامل کر لیتے ہو یہ آدھی جائیداد میرے نوکر کی یہ میرے غلام کی یہ میرے ملازم کی فرمایا فمل فضل ملاما ملکی سوا اس کو اپنے برابر درجہ دے دیتے ہو کہ آدھا میرا آدھا اس کا تم اپنے نوکروں اور ملازموں کو حالانکہ وہ بھی انسان ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتی کرتے تم اللہ کی مخلوق کو کیسے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے نا ان کو جن کو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو ان کو کیسے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو خدا کے اختیارات میں تسلیم کرتے ہو اپنے لیے تم شرکت برداشت نہیں کرتے اور رب کے تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ ہو اکبر پھر اللہ تعالی نے اگے مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کر دیا اگے فرمایا ایت نمبر 74 میں فلا تزربوا لله الامثال یہ ان لوگوں کی تردید میں اللہ نے فرمایا کہ جو کبھی مثالیں دیتے تھے مشرق دیکھیے جی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی چاہیے نا کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ڈائریکٹ چھال مار کے تو بندہ چھاتے پہ نہیں چڑھ جاتا سیڑھی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بڑے بادشاہ کے پاس بھی جانا ہو تو کوئی نہ کوئی تعلق والا ڈھونڈا جاتا ہے وہ اس کے پاس جائے پھر اللہ کہتے ہیں فلاں تضری بول اللہ اللہ کے لیے تم مثالیں نہ دو ان اللہ تو اللہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے فلاں تذریب اللہ یہ مثالیں سبال کے رکھو اقربو الہی من حبل الورید ہم تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں تو خفیہ پکارے تو علانیہ پکارے ہم تیری پکار کو سنتے پھر اللہ تعالی نے ماننے والے اور فرم بردار لوگ ان کی مثال نہ ماننے والے نافرمان فرمان ان کی مثال ذکر فرمائی قیامت کے متعلق فرمایا اچانک آ جائے گی قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے اچھا جی پھر ذرا بتائیے ہمیں آئے گی کب تمہیں کیا ہے اس سے کہ آئے گی کب بس آئے گی جب اللہ چاہیں گے اور وہ پلک چپکنے کے مانند ہوگی اس کے آنے نہ آنے سے تمہارے علم سے کچھ نہیں فرق پڑے گا اصل یہ ہے کہ تیاری تم نے کیا کی ہے اس کے لیے اس طرف متوجہ کیا گیا پھر پرندے جو فضاؤں میں مسخر ہیں ان نعمتوں کو بیان کیا فرمایا تم بناتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے خیمے بناتے ہو اٹھا کر اپنے ساتھ جہاں مرضی لے جاتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جانوروں کے بالوں سے تم مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے پہاڑوں میں غار من الجبال جبالان غار بڑے کام آتے تھے پہلے زمانے میں لوگ دو دور دراز کے سفر کرتے تھے جنگلوں میں کچھ دیر کے لیے خار میں قیام کر لیتے تھے جنگی لباس تم بناتے ہو اسی طرح سردی گرمی سے بچنے کے لباس تم بناتے ہو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ رکو نمبر بارہ میں اللہ رب العزت نے مشرکوں اور ان کے شرکا کو کہ آپس میں مکالمے ذکر فرمائے زارا اللہ اشرک و شرکاء الربنا ہاؤ شرکا کنند دنیا میں تو شریک ٹھہراتے نا یہ اللہ کے ساجھی یا اختیارات کے مالک اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب وہ شریک جا رہے ہوں گے نا تو کہیں گے اے, جے اے جے پڑو کنہ ندونی ندو انہی کو ہم پکارتے تھے فالقو القول وہ آگے سے کہیں گے انکم رکن جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں ہمیں نہیں پکارتے تھے انکم والقام اس گفتگو سے ان کا مقصد کیا ہوگا ان کا مقصد اور ان کا مقصد والقل اللہ یوم عظیل اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اللہ کہتے ہیں وضل اللہ علیہ مکان توبہ کے قبول ہونے کا وقت ختم ہو چکا ہے اب جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو گئے صدق اللہ علیہ وسلم